اب اس کے بعد جو ایک رقوب واقعہ آ رہا ہے ظلم کا اس میں میں تھوڑی سی تمہید بیان کیے دیتا ہوں کہ تو ایک سوال یہ بھی تھا کہ ذل کون ہے یہ کون ہے یہ سمجھئے کہ اس صدی تک تقریباً تیرہ سو برس تک ہمارے مفسرین ان کے علم میں نہیں تھا کہ کوئی اتنا بڑا بادشاہ ہو رہا ہو جتنا بڑے بادشاہ کا ذکر ابھی ذلکردین کے حوالے سے آئے گا تو لہذا لوگوں نے یہ سمجھا عام طور پر کہ سکندر اعظم یہی معلوم تھا سکندر بہت بڑا فاتح تھا وہ مقدونیا سے چلا یونان سے اور دریائے بیاس تک آ گیا تھا کتنا ہے بڑا تو اس کو لیکن یہ کہ اس کی سیرت و کردار جو ہے جو سکندر کی معلوم ہے اس کی کوئی مناسبت ذلکردین کے اس کردار سے نہیں ہے ذرکردین اصل میں ایران کے بادشاہ تھے اور ایران اس وقت دو ملکوں پر منقسم تھا اب بھی اگر ابھی کبھی نقشہ دیکھیں گے تو ایک علاقہ جو ہے ایران کا وہ تو ہے جو خراسان کا حصہ ہے جو اصل ایران ہے اس کو بھی یہ سمجھئے دو حصوں میں ایک پارس پرانا کہلاتا تھا جس سے پارس کا رس بنا ہے اور دوسرا مادہ تھا میڈیا یا مادہ تو یہ ایک شخص ایسے ابھرے کہ جنہوں نے ان دونوں کو ملا کر ایک حکومت بنایا اور وہاں سے سلطنت ایران کا جو یوں سمجھیے کہ جو ان کا ایک سنہرا دور ہے اور ان کی عظمت و سطمت جس کی کہ وہ بہت زیادہ جس پر فخر کرتے ہیں اس لیے کہ ایرانی قوم بڑی نیشنلسٹ ہے نسل پرست ہے ان کے اندر اپنی تاریخ پر اپنی روایات پر جو ہے وہ بہت ان کو فخر ہے تو وہاں سے وہ دور شروع ہوا اور انہوں نے پھر اس علامت میں کہ میں نے دو ملکوں کو جوڑ کر ایک بنایا ہے اپنے تاج کے اندر دو سینگ لگا لیے تھے اور وہ جو ہے ذل یہ لقب ان کا ہو گیا تھا اس کے حوالے سے سوال کیا گیا اور اس کے بارے میں تفصیل جو ہے اگلے حقوق میں آئے گی بھیا سلون اکان درنین کلسل علیہ ذکر صدق اللہ العظیم ذوال کرنین کے بارے میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کا نام تاریخ میں جو مشہور ہے وہ کہ خسرو یا سائرس اور انہی سے اصل میں ایران کی عظمت کے دور کا آغاز ہوا تھا چنانچہ تقریبا میں سمجھتا ہوں کہ حد پچیس تیس سال پہلے کی بات ہے جب شہنشاہ ایران اس وقت جب کہ ان کی بادشاہت جو ہے وہ بڑے عروج پر تھی انہوں نے ڈھائی ہزار سالہ برسی منائی تھی انہی کہ خسرو کی سائرس کی ان کی قبر جو ہے مقبرہ وہ دریافت ہو گیا تھا اور وہاں پر ان کا ایک مجسمہ بھی دریافت ہوا تھا کھدائی پر اس مجسمے میں وہ دو لگے ہوئے تھے سینگ بھی اس موضوع پر سب سے پہلے مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے جو اپنی ترجمان القرآن کے نام سے انہوں نے مختصر ترجمہ اور تصویر لکھی ہے اس میں بڑے تفصیلی نوٹس لکھے ہیں سب سے پہلے اہل علم کے حلقے میں ان کے بارے میں جو معلومات ہیں وہ ان کے ذریعے سے آئی ہے اب یہ تقریبا یونیورسلی ایکسیپٹیڈ ہے پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان سے کیا دلچسپی یہود کو تھی تو وہ بھی سمجھ لیجیے کہ نبوک نظر نے پانچ سو ستاسی قبل مسیح میں حملہ کیا تھا فلسطین پر اور نبو کا نظر عراق کا بادشاہ تھا اس مڈل ایسٹ کو ذہن میں رکھیے کہ میڈیٹرین کے بالکل ساتھ ہے ملک شام اور شام ہی کا ایک علاقہ فلسطین ہے اس وقت جو ہے یہ فلسطین اور اسرائیل اور شرق اردن اور ویسٹ بینک اور لبنان یہ سب مل کر جو ملک بنتے ہیں در حقیقت یہ شام عرب ہے یہ شام ہے پھر اس کے مشرق میں یہ عراق عرب یا عراق ہے اور اس کے مشرق میں پھر ایران ہے تو عراق کا بادشاہ تھا جس نے حملہ کیا تھا یروشلم پر تباہ و برباد کیا اور ان کو قیدی بنا کر لے گیا کیپٹیویٹی کا دور ان کا تقریباً ڈیڑھ سو برس کا ہے لیکن اس عرصے میں ایران میں یہ شخصیت ابری کیا خسرو کی یا سائرس کی اس نے پھر فتوحات کا دائرہ شروع کیا تو سب سے پہلے عراق کو فتح کیا بےبی کو اور یہاں پر جو یہ اسیر تھے یہودی ان کو اجازت دے دی کہ تم واپس جاؤ اپنا یروشلم آزاد کرو اپنے جا کر آباد کر لو دوبارہ تو گویا کہ یہ محسن ہیں ان کے ذالقین جو ہے ان کے محسن ہیں جن کی وجہ سے کہ جن کے ذریعے سے اللہ تعالی نے انہیں بیبیلونیا یعنی عراق کی کیپٹیویٹی جو ان کی اثارت کا دور تھا اس کو ختم کیا آزادی ملی اور پھر یہ واپس آئے حضرت عدیر علیہ السلام کے ساتھ قافلہ آیا ہے اور وہ تقریباً پھر انہوں نے آ کر یہاں سر نو اس شہر کو بھی آباد کیا اور ہیکر جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا بنایا ہوا جو وہ عبادت خانہ تھا اس کو دوبارہ تابل کیا اس اعتبار سے ذرکرن جو ہے وہ ان کی تاریخ میں ایک معروف شخصیت ہے تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے انہوں نے پھر ایران کی پہلی حکومت کو کنسولیڈیٹ کر کے پارس اور مادہ کو ملا کر ایک سلطنت ایران بنائی پھر ان کی فتوحات کے تین دائرے ہیں مغرب کی طرف میڈیٹرینین تک پورا علاقہ فتح کر لیا مشرق میں پھر یہ ہمارا جو مکران تک کا علاقہ ہے یہ سارا کا سارا علاقہ ایران کے ساتھ ہی ملتا ہوا بلوچستان مکران یہ پورا علاقہ نے فتح کیا ایک مہم ان کی شمال کی طرف گئی بحیرۂ کیسپین جو ہے اور ادھر سے جو وہ بلیک سی ہے بحیرۂ اسود ان دونوں کے درمیان جو پہاڑی سلسلے ہیں یہ شمال کی طرف جو ہے تیسری مہم گئی جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں بھی تین لشکر نکلے تھے مسلمانوں کے نمایا عرب سے ایک لشکر شام سے ہوتا ہوا پھر مصر کی طرف گیا ہے ایک لشکر عراق سے ہوتا ہوا ایران کی طرف گیا ہے اور ایک لشکر سیرا شمال کی طرف گیا ہے اور کوہ قاف تک جو ہے جس کو کوکیشیا کہتے ہیں وہاں تک کی فتوحات حاصل کی مسلمانوں نے تو تقریبا یہی سمجھیے کہ ایک بلو پرنٹ تھا جو کہ ہمارے دور خلافت راشدہ سے جو کہ کوئی دو ہزار سال قبل جو ہے یہ واقعہ پیش آیا ہے یا بلکہ اس سے کم کوئی ڈیڑھ ہزار سال قبل یہ واقعہ پیش آیا ہے اور یہ ظلم کردین جو ہے یہ یہاں پر ایک بڑی عظیم سلطنت کے بانی بنے لیکن نیک آدمی تھے اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ اصل میں جو کہانیاں ہیں یا ان کے داستانیں ہیں کہ ان کو قتل کیا جانا تھا یہ کہیں شہزادے تھے کسی چھوٹی سی مملکت کے اور وہاں سے ان کو کسی نے بچایا کسی طریقے سے اور پھر یہ صحرا رہے رو اور وہاں کسی نبی کی تعلیم سے ان کو آشنائی ہوئی ہے ہو سکتا ہے کوئی اسرائیلی نبی کی تعلیم ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زردش جو ہیں وہ بھی کوئی اللہ کے نبی ہوں اور ان کی تعلیم ان تک پہنچی ہو لیکن خود ان کا کردار جو قرآن پیش کر رہا ہے وہ بہت ایک نیک مومن صالح ایک بندہ مومن اس کا کردار ہے یہ کردار جو ہے کسی بھی درجے میں ایک فیصد بھی جو ہے وہ کسی اور دوسرے فاتح پر یا کسی اور حکمران کے اوپر جنہیں بھی ہم جانتے ہیں تاریخی اعتبار سے ان پر منطبق نہیں ہوتا یہ انہی کی شخصیت ہے بھیا سلون قنزل کردین اور اے نبی آپ سے پوچھ رہے ہیں الکردین کے بارے میں قل ساتو علیہ کو منہوں ذکرا ان سے کہیے میں عنقریب تمہیں اس کے بارے میں کچھ حالات بتاتا ہوں انا مکنا نہو فل اور ہم نے اسے زمین میں بڑا تمکن عطا کیا تھا غلبہ عطا کیا تھا وہ آتعینہ بالکل نشین سبب آ اور ہم نے اسے ہر طرح کا ساز و سامان وسائل و ذرائع تمام اسباب جو ہیں فراہم کر دیے تھے سبب آ تو انہوں نے پھر ایک مہم تیار کی یعنی ایک فتوحات کا دائرہ مغرب کی طرف بلغ مغرب شمس یہاں تک کہ جب وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ تک پہنچ گئے اب یہ پرانے زمانے میں ظاہر بات ہے کہ پورا اس سے زیادہ نقشہ تو لوگوں کو معلوم بھی نہیں تھا جب میڈیٹرین کے ساحل پر پہنچ گئے تو معلوم آگے تو سمندر ہے اور سمندر میں پھر آدمی کو محسوس ہوتا ہے سورج ڈوبتا ہوا اگر آپ ساحل سمندر پر کھڑے ہو کر دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے سمندر میں سورج ڈوب رہا ہے تو یہ گویا کہ مغرب شمس بن گیا ان کے لیے وہ یہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ اذا مغرب شمس جب وہ پہنچ گئے سورج کے غروب ہونے کی جگہ وجہ ہم ان تو انہوں نے دیکھا اسے ڈوبتے ہوئے وہ ڈوب رہا ہے ایک بڑے گدلے سے سمندر کے اندر وہ جو وہاں کا سمندر ہے بڑا گدلا سا ہے یہ ایجیئنسی وغیرہ جو کہلاتے ہیں یہ بہت گدلے سے پانی کے ہیں وہ وجہ گا قوم اور وہاں انہوں نے قوم کو پایا پایا برا یہ کہ اس قوم پر انہیں فتح ہوئی جنگ ہوئی انہوں نے ان کو شکست دی اور وہ قوم گویا کہ اب ان کے رحم و کرم پر ان کی گویا کہ وہ محکوم ہو گئی بولنا یاد الکرن ہم نے کہا رول کرنین سے اب یاد تو یہ کہ یہ شاید نبی ہوں اللہ عالم تو اللہ تعالیٰ کا اس طریقے سے براہ راست ان کو وحی کرتا لیکن غیر نبی کو بھی اللہ تعالیٰ الہام کے ذریعے سے جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ وہ تو شہد کی مکھی کو بھی لفظ وحی آیا ہے تو یہاں آیا ہم نے کہا اے ایک اور یہ بھی ہو سکتا ہے یہ صورت حال کی تعمیر ہو کہ گویا کہ وہ حالات زبان حال سے یہ کہہ رہے تھے اللہ یاد القدین تو عزبہ و ایمان کا تخلض حسنا کہ یا قید کر تمہیں پورا اختیار ہے چاہو تو یہ جو مفتوح قوم ہے تمہاری اسے تم سزا دو عذاب دو ستاؤ انہیں یا یہ کہ تم ان کے اندر اچھی روش اختیار کرو ان کے ساتھ حسن سلوک کرو کہاں انہوں نے کہا اماں بن ظالماں جو کوئی ظالم ہے بے انصاف ہے ہو سکتا ہے اس سے مراد کفر اور شرق بھی ہو فصو فنوازب ہوں سمن و الا رب بھی فنواز بہ عذاب القرا تو اسے تو ہم عذاب دیں گے سزا دیں گے اور پھر وہ لوٹایا جائے گا اپنے رب کی طرف اس کا رب اس کو عذاب دے گا جو اصل عذاب ہے برا عذاب سخت عذاب و اماں امن امن وامل صالح اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور یقین کریں گے حقائق پر اللہ کو مانیں گے وہ عام اور ان ایک عمل کریں گے فلح جزا نخسدا تو اس کو ہم اچھا بدلہ بھی دیں گے بس صدل و لہو بد ابل اور اس سے ہم اپنے معاملے میں بھی نرم بات کریں گے یعنی یہ کہ ان سے ٹیکس اگر لینے ہیں تو نرمی کے ساتھ لیں گے جو بھی جو مفتوہ ممالک کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے تو ہم ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کریں گے جو ایمان لے آئیں گے سما اتما سبابہ بغروب کی طرف سے فارغ ہو کر پھر اب یہ بخشی کی طرف گئے پھر انہوں نے ایک اور مہم کا بندوبست کیا اذا متل یا الشمس یہاں تک کہ وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ تک پہنچ گئے اب یہ جہاں تک تاریخی طور پر ثابت ہے وہ صرف مکران کے علاقے تک اتنی دور تک آئے ہیں ولہ عالم ہو سکتا ہے کہ مکران کے ساحل پر کھڑے ہو کر بھی انہیں محسوس ہوا ہو کہ مطلب یہ سورج جو ہے قروع ہو رہا ہے یا طلوع ہو رہا ہے وہاں سے مت لا شمس وہاں جب پہنچے بج دہا قتل قو نج نحمد نے پایا اس کو کہ وہ طلوع ہوتا ہے ایک ایسی قوم پر کہ جس کے لیے ہم نے آفتاب سے کوئی اوٹ نہیں رکھی ہے یعنی یہاں کے جو قبائل تھے گڈروسیا وغیرہ یہ کہلاتا تھا اس زمانے کے اندر یہ وحشی قبائل تھے ان کو ابھی چھت بنانے کا فن نہیں آیا تھا یعنی گھر جو ہوتے تھے وہ صرف دیواریں کھڑی ہوتی تھیں کہ جو خالی پلاٹ ہے زمین کا اس میں یہ دیوار کھڑی ہے یہ میرا گھر ہے یہ تمہارا گھر ہے لیکن گھر میں چھت وغیرہ کا کو بھی کوئی تصور ان ہاں نہیں تھا ضائب بات ہے کہ چھت ڈالنا جو ہے یہ تو ایک تمدن کے ارتقاء کے دور کی علامت ہے تو وہ بغیر کسی سورج کے سائے کے وہ اپنی زندگی گزارتے تھے کزالکھ ایسا ہی ہوا وہاں بھی یعنی جو پہلے ہوا تھا کہ یہاں بھی معاملہ وہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اختیار مطلب انہیں دیا فتح دی لیکن انہوں نے یہاں بھی یہی کہا کہ جو نیک لوگوں میں ان کے ساتھ ہم نرمی کریں گے اور جو شریر ہوں گے ان کو سخت سزا دیں گے وہ کتنا بیمال ادہ خبرا اور ہمیں پوری طرح معلوم ہے کہ جو وہاں اس کی خبر ہوئی اور جو بھی حالات وہاں گزرے جو ماجرا وہاں ہوا سم اخبار اب یہ تیسری آ رہی ہے سم اخبار بابا پھر اس نے ایک اور مہم تیار کی یہ شمالی مہم ہے بلگین یہاں تک کہ جب وہ دونوں پہاڑوں کے درمیان پہنچ گئے دو دو دیواروں کے درمیان پہنچ گئے یہ سمجھ داحلی طرف ہے مشرق میں اور بلیک سی دیس بحر اسم اس کے درمیان یہ سلسلہ کو ہے اور یہ پیرل چلتے ہیں دو دو اور ان کے درمیان سے پھر وہ درے ہیں کہ جن میں سے ہو کر شمالی علاقے سے جو وحشی قبائل تھے وہ آ کر یہاں حملہ کرتے تھے طاقت و تاراج کرتے تھے لوٹ مار کر کے چلے جاتے تھے جن کو یاجوج آجود ماجود کہا گیا ہے حتآب علغا بین السدین جبکہ یہ پہنچے ان دونوں دیواروں کے درمیان وج ادم ان دونوں ہیں ماں قومن تو انہوں نے پایا ان دونوں کے برے ایسے لوگوں کو یہ لوگ بھی ایسے تھے غیر متمدین کیونکہ بات سمجھتے نہیں تھے یعنی زبان ایسی ہوگی کہ جو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی لیکن یہ کہ کسی نہ کسی ذریعے سے انہوں نے اپنا ایک مطلب اپنی ایک ارسداشت پیش کی کالو یاز القین کہا کہ عید الکرنین ان نہ و ماجوج مفسدون سے دوں نہ فی الحال یاجود اور ماجوج جو قومیں ہیں یہ زمین میں بہت فساد بچانے والی ہیں فہل نہ جادو خرجن تو کیا ہم آپ کے لیے ایک سالانہ خراج مقرر کر دیں الاج اعلیٰ بین ہوں سدا اس کے عوض کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک سرد تعمیر کر دیں ایک دیوار حائل کر دیں کہ وہ ہم پر حملہ آور نہ ہو سکے درے کو بند کر دیا جائے یوں سمجھئے جس اصول پر کہ آج کل ڈیم بنتے ہیں ڈیم کیا ہے کہ ایک پہاڑی سلسلہ یوں آ رہا ہے پہاڑی سلسلہ یوں آ رہا ہے دریا درمیان میں سے گزر رہا ہے آپ نے اس گزرگاہ پر ایک دیوار کھڑی کر دی تو یہ گویا کہ ایک آرٹیفیشل لیک کریٹ ہو گئی پانی یہاں جمع ہو رہا ہے تو اگر پہاڑی سلسلے دو چل رہے ہوں ان کے درمیان جو راستہ ہے اس کو اگر بند کر دیا جائے دیوار کھڑی کر دی جائے اور اس دیوار کے مضبوط دیوار ہو تو ظاہر بات ہے کہ پھر ادھر سے کوئی آ کر حملہ آور نہیں ہو سکتا ان کے لیے ایک حفاظت کا سامان ہو جاتا ہے یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ یاجوج ماجوج سے کیا مراد ہے حضرت یافس علیہ السلام جو تین بیٹے تھے حضرت عبو علیہ السلام کے سام خام یافس سامی نسل کے بارے میں تو ہم نے بہت کچھ سمجھ لیا یہ حضرت ابراہیم بھی سامی نسل سے تھے پھر قوم عاد بھی سام ہی کی نسل کی ایک شاخ تھی قوم سمود بھی اسی کی شاخ تھی یہ تمام جو ہے یہ تو سیمیٹک ریسز ہیں حضرت یافس کی اولاد نے یہ سینٹرل ایشین ماؤنٹینس کا جو سلسلہ ہے اس کو کراس کیا اور شمال میں چلے گئے اور شمال میں جا کر دائیں بائیں پھیل گئے پھر یہ میدان ہے ٹنڈرے کے میدان اور فلاں میدان اور بڑے بڑے کھلے میدان ہیں گویا کہ ایشیا کو درمیان میں جو سلسلہ ہے وہ ہے تقسیم کر دیتا ہے شمالی حصہ ہے ایک اس کا اس کے جنوبی حصہ ہے یہ شمالی میں چلے گئے اور جا کر پھر پھیلے پھیلنے میں وہ مشرق کی طرف آئے تو چین اور ہند چینی تک یہ ساری قومیں جو ہیں یہ یلو ریسز یہ انہی کی نسل سے ہیں اور مغرب میں چلے تو روس اور روس سے ہو کر روس کے ساتھ ملتا ہوا علاقہ ہے اسکینڈونیوین کنٹریز کے ساتھ پھر وہاں سے وہ اتر کر اور یورپ کے بھی جو یہ مغربی ممالک ہیں اینگلو جو ہے یہ بھی در حقیقت اسی سے اسکینڈنیبین کنٹریز سے اتنے ہوئے لوگ ہیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ ویسٹرن یورپ اور ایسٹرن یورپ کا بھی خاص طور پر شمالی علاقہ اور پورا یہ روس کا علاقہ اور پورا سرائے گوبی اور پورا چین اور وہاں تک جو ہے ہند چینی تک یہ یافس کی نسل ہے یافس کے جن بیٹوں کے نام تورات میں آئے ہیں کئی نام ہیں وہ کوئی ایک دو نہیں ان میں گوگ اینڈ میگوگ بھی ہے توبال بھی ہے موسک بھی ہے ماسک ایک شخص کا نام ہے اور ماسکو ہو سکتا ہے کہ اسی سے اسی نے آباد کیا ہو اور وہیں سے وہ نام بنا ہو توبال اور بالٹک سی جو ہے اس ایریا کے اندر جو ہے بالٹک سٹیٹس توبال توبال ان کے ایک بیٹے کا نام تھا یہ تواد کے اندر نام دیے گئے ہی گوگن، گوگ میں گاگ جاجود موجود یہ بھی انہی کے بیٹوں کے یہ تمام اقوام جو ہے یہ وحشی ہیں اور یہ طاقت و تارات کرنا روٹ مار کرنا یہ ان کا طریقہ ہے اور ان کا ہے ذکر جو یہاں پر ہو رہا ہے کہ یہ جو سیلاب آیا تھا کالونیل سیلاب جو ہم پر آیا تھا جس میں کہ اینگلو سیکشن تھے یہ سب کے سب جو ہیں یہ اسی بارس سے ہیں. یہ بھی یاجوج اور ماجوج کی نسل ہیں ایک سیلاب ان کا آ چکا ہے جو آیا تھا یورپ کے نکل کر یہ کالونیل سیلاب آیا اور پوری دنیا کے اوپر چھا گیا تھا ایشیا اور افریقہ کو انہوں نے فتح کیا کولوناز کیا اب اگرچہ ان کی وہ بسال ایک دفعہ تو لپیٹ نہیں گئی ہے وہ واپس چلے گئے ہیں ان دارک انڈائریکٹلی ہم پر حکومت کر رہے ہیں اب ان کے جو ملٹی نیشنل ہیں ان کے ذریعے سے یا بینکوں کے ذریعے سے آئی ایم ایف کے ذریعے سے ورلڈ بینک کے ذریعے سے انڈائریکٹ حکومت ہے جو نیو ورلڈ آرڈر ہے لیکن یہ ہے کہ ابھی ایک اور جو سیلاب ان کا آنے والا ہے وہ آتا ہے احوال قیامت کے معاملات میں آر مگر ڈاؤن کے بعد جب حضرت مسیح علیہ السلام کا ندور ہو چکے گا اور یہودیوں کا خاتمہ ہو چکے گا اور پھر یہ کہ تمام جو عیسائی ہیں وہ مسلمان ہو جائیں گے عیسائیت ختم ہو جائے گی حضرت مسیح علیہ السلام کے آنے کے بعد اور مسلمان اور عیسائی مل کر ایک ملت بن جائیں گے سب مسلمان ہوں گے اس کے بعد آخری سیلاب پھر آنا ہے جو اس کے خلاف وہ احادیث میں آتا ہے پھر وہ یاجوج اور ماجوج کا ہوگا اور میرے نزدیک یہ یاجوج اور ماجوج ہیں وہ اس ایسٹرن علاقے سے آئیں گے چائنا وغیرہ سے ہن چینی سے آرمی جو ابھی ہونی ہے فوری طور پر بڑی جنگ اس میں یہ لوگ جو ہے بیٹھے رہیں گے یہ جنگ میں حصہ نہیں لیں گے یہ مڈل ایسٹ میں جنگ ہوگی یوروپین پاور ساری ہوں گی کرسچین پوری طاقتیں ہوں گی اور ادھر جو ہے مسلمان جو ہوں گے اور حضرت مہندی جو ظاہر ہوں گے جو اللہ تعالیٰ عنایت کرے گا مسلمانوں کو لیڈر عرب کے اندر وہ پیدا ہوں گے مجدد ہوں گے اور ان کے ذریعے سے عرب کے اندر ایک اسلامی حکومت بھی قائم ہوگی لیکن ان کے لیے مدد کے لیے خوراسان کے علاقے سے فوجیں آئیں گی مشرق سے آئیں گی اور یہ علاقہ جو ہے وہ ہے جو ہمارے قریب ہے اور ہم بھی اسی علاقے میں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ یہاں وہ ہم پہلے اس نظام میں خلافت قائم کریں تاکہ یہاں سے پھر فوجیں جائیں اور حضرت مسیح کے ساتھ ہو کر اور حضرت مہدی کے ساتھ ہو کر عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ جنگ کریں اور بالآخر پھر یہ کہ پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوگا لیکن جب یہ ہو چکے گا اس کے بعد ایک سیلاب پھر آئے گا یاجوج اور ماجوج کا تو یہ چونکہ پوری ایک سلسلہ ہے ایک نسلیں ہیں اس کے اندر بہت سی تو ان میں چونکہ تفسیری اعتبار سے بہت سی باتیں جو ہیں مختلف آرا سامنے آئیں گی تو میں نے جو رائے میری ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دی اس وقت بھی وہ یاجوز ماجوج تھے جو ان شمالی دروں سے آ کر حملے کرتے تھے کالو یادو کردین انجوجا و ماجوجہ مفصد افیلر وہ جو میں نے ارض کیا ہے کہ قیامت کے قریب بھی معاملہ ہوگا یہ سورہ انبیا کی آیات ستانوے اٹھانوے ہے حتائزہ فتحت یاجود و ماجود و حم بن کل حدمی انسلون الحق فائزہ شاخم ابسار النزین کا فروغ اب زیادہ دور نہیں ہم سورہ انبیاء بھی قریبی آ رہی ہے انشاءاللہ شاء اللہ وہاں اس کو ہم پڑھیں گے تو دو جگہ قرآن مجید میں یاجوج اور ماجوج کا ذکر ہے ایک یہ جو قریب قیامت میں ان کا جو ظہور ہونے والا ہے ایک اس وقت کا معاملہ یہ چھوٹا سا تھا کہ جو ذرقن کے سامنے آیا ہے تو کیا ہم آپ کے لیے ایک سالانہ خراج طے کر دیں تاکہ آپ ہمارے لیے یہاں ایک صد تعمیر کر دیں ایک بند باندھ دیں یہاں پر عالم فی ہے ربی خیر اب دیکھیے ان کا کردار مجھے جو کچھ میرے رب نے دے رکھا ہے دولت دے رکھی ہے مال دے رکھا ہے وہ بہت بہتر ہے اس سے کہ جو تم مجھے پیش کر رہے ہیں مجھے خراج کی ضرورت نہیں ہے ہاں تمہاری ایک ضرورت ہے میں وہ پوری کر دیتا ہوں فینونی بے مجھے مین پاور فراہم کرو باقی ساری سامان جو ہے میں فراہم کر لوں گا لیکن بہرحال اس کو بنانے کے لیے دیوار بنانے کے لیے اور دونوں پہاڑوں کے درمیان اتنی بڑی جو صد تعمیر کرنے کے لیے جو مین پاور چاہیے تو محنت کے ذریعے سے مین پاور کے ذریعے سے میری مدد کرو اج البین و بینا میں ان کے اور تمہارے درمیان ایک موٹی دیوار بنا دوں گا آتونی زبر الحدید لاؤ میرے پاس تختے لوہے کے حتیہ اضا صاوا بین صدفین یہاں تک کہ جب دونوں جو اونچانیں تھیں اس کے درمیان کا پورا علاقہ پُر ہو گیا بھر گیا وہ لوہے کے تختے جو ہے اس کے اندر بھرے جا رہے ہیں ہتا ساوا برابر کر دیا دونوں پھاگوں تک پہاڑ کی کالن پھکو اب ان کے آگ جلاؤ اس کے نیچے وہ دہک دہکا دی بھٹی جس سے کہ اب وہ لوہا گرم ہوا اور لوہے کی تختے جو ہیں وہ گرم ہو گئے ہتائی جائے نارن جبکہ وہ سارے کے سارے لوہے کے جو تپ گئے خود اور سرخ ہو گئے قال آتی نہیں افریق علیہ کتنا تو کہا لاؤ میرے پاس پگھلا ہوا تانبا کے ہوا اس کے اوپر اونل دوں تو اس طریقے سے گرین فورس کانکری سے بھی دس گنا سمجھیے مضبوط شہ انہوں نے بنا دی کہ اس میں لوہا اور پھر لوہا شیشا یا تانبا پلایا ہوا تو اس طریقے سے ایک بڑی مضبوط دیوار قائم کر دی اس دیوار کے جو آثار اب بھی موجود ہے دیوار تو موجود نہیں ہے یہ داریال اور دربند کے درمیان یہ پشادہ راستہ ہے اب بھی یہ ویسٹ کوسٹ جو ہے کیسپین کا اس کے ساتھ اس کی لمبائی پچاس میل اور اس کی اونچائی انتیس فٹ اور دس فٹ چوڑی دیوار تھی جو اس وقت بنی ہے یعنی جس طریقے سے کہ بنتے ہیں بڑے بڑے بند ان سے بھی بڑی یہ چیزیں سب تعبیر کی گئی اسد العلی کا علاقہ آسوان ڈیم جو ہے جو مستریوں نے بنایا تھا بہت بڑا ڈیم اسد العلی اونچی دیوار تو ہمارے یہاں یہ تربیدہ اور منگلہ یہ سب کیا ہے یہ اسی طرح کے ڈیم ہے کہ پہاڑی سلسلے آ رہے ہیں دریا جا رہا تھا وہاں آپ دیوار کھڑی کر دی